من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياه الدنيا ولا تتبع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطہ وقول الحق من ربكم فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ النَّارَ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا من من صدی اور اے نبی آپ اپنے آپ کو روکے رکھیں صبر کے ساتھ رکھیں جوڑے رکھیں ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اس یاد کرنے میں اللہ کی رضا چاہتے ہیں آپ کا رجحان ان سے ہٹ کر دوسروں کی طرف نہیں ہونا چاہیے کہ مقصد یہ ہو کہ دنیا کی زیب و زینت چاہتے ہیں اور نہ اتباع ہو کریں ان لوگوں کی جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے جس نے اپنی خواہش کی اتباع کی ہے اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے فرما دیجئے حق تمہارے رب کی طرف سے ہے بس جو سخص چاہے ایمان لے آئے اور جو شخص چاہتا ہے تو وہ کفر کر لے بلا شبہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہے ظالموں کے لیے آپ کو احاطبہم سوراد کوہا ان لوگوں کو آگ یعنی اس کی کناطے اس کے شولے احاطے میں لے لیں گے غاسو بے مع یہ جہنمی لوگ فریاد کریں گے یو ان کی فریاد کو پورا کیا جائے گا ایسے پانی کے ساتھ کل مغلے جو پیپ کی ماند ہوگا یش و الوجوہ چیروں کو جھلس دے گا بھون دے گا گرم ہوگا وہ شراب یہ برا پانی ہے وہ سا اور یہ جہنم بری آرام ہے ان الزین عامل و عاملحت ان علا نصیح و اجرا منحسن عملہ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے کام بجا رہے ہم ضائع نہیں اگر شخص جو عمل کے اعتبار سے اچھے عمل والا ہوتا ہے اس کا اجر ضائع نہیں کرتا الائے کلحم جنت و ادرن ایسے نیک لوگوں کے لیے ہمیشہ کے باغات ہیں تجری من تہتے ہیم الہارو جن باغات کے نیچے سے نہر جاری ہوں گے یو حل نفیحہ منظ اس میں پہنائے جائیں گے ان کو کنگن سونے کے وَيَلْبَسُونَ ن سیاہ مِّن خبرم وَإِسْتَبْرَقٍ اور پہنیں گے لوگ لباس سبز رنگ کا ریشم کا باریک ریشم کا استبرک اور موٹے ریشم کا متقین فیحہ آللآرائ تکی لگا کے ہم نے سامنے بیٹھے ہوں گے نعم ثواب بہت اچھا بدلہ ہے یہ نیکیوں کا جو ان کو ملا ہے وہ مرتفقہ اور آرام گاہ بھی یہ جنت والی بہت اچھی ہے کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوا کہ آپ کے اوپر جو گئی ہو رہی ہے آپ اس کو بیان کریں اور ہم اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کرتے ہیں نہ کبھی کیا ہے ایک دفعہ جب آپ کو نبی بنا لیا ہے اور ہم نے فیصلہ کیا ہے تو آپ ہمارے نبی ہیں کبھی نہ آنا دیر سے آنا چند دن بعد آنا یہ <سلام> ہماری <آنا سلام> حکمت کے اوپر بات ہے آج کا جو سبق ہے شہن ایک خاص واقعے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کبیل مضر کے سردار ہیں کبیل مضر والے آپ کے پاس آئے جن میں یہ سردار تھے تو اتفاق سے اس وقت غریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ سے کوئی چند آپ کے قریب بیٹھے تھے گرمیوں کا موسم تھا لباس بھی ان کا کمزور سا تھا اور پسینہ بھی ظاہر ہو رہا تھا بن حسین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ یہ تو بڑے غریب سے لوگ ہیں جو آپ کے قریب بیٹھے ہیں پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں ہم سردار ہیں اگر میں اور میرے ساتھ جو اور سردار ہیں یہ ایمان لے آئیں گے تو ہم جب اپنے علاقے میں جائیں گے تو وہ بھی ہماری وجہ سے سارے ایمان لے آئیں گے لیکن آپ کے پاس تو بڑے غریب قسم کے لوگ اور یوں اس طرح تم دس قسم کے بیٹھے ہیں ہمیں اس کے لیے خاص نشست دی جائے سرداری کا پروٹوکول دیا جائے تو فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ایمان لے تو بہت سارے لوگ ایمان لے لیں گے بس یہ بات انہوں نے کہی کہ جس پر یہ یاد نازل ہوئی کہ اے نبی آپ اپنے آپ کو جن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اٹھ رہے ہیں یعنی یہ غریب صاحب کرام انہیں کے ساتھ جوڑے رکھیں کیونکہ یہ غریب تو بظاہر ہیں لباس ان کا پھتا پرانا ہے لیکن یریدون یہ اللہ کی رضا ہر وقت تلاش کر رہے ہیں اور اللہ کے ہاں مقام تو اللہ کو یاد کرنے والے کا ہے نہ یہ کہ جو اچھا لباس پہنتا ہو بڑا امیر آدمی ہو تو اللہ کا مقام اللہ کے ہاں اس کا مقام ہوتا ہے ملنے ابلا ملنے ملنے ایک شخص ہے جو, جو سردار تھے حسانی بعض کتابوں نے اس کو اسفانی لکھا ہے یہ صحیح نہیں یہ شام کے علاقے کا تھا تو عفان غسان وہ اور ہے اسانی اس کا لقب ہے یہ شام کا سردار تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور عمر فاروق کے زمانے خلافت میں مسلمان ہوا اور طواف کرنے پہنچا جس کی چادر پر غریب کا ایک پاؤں آ گیا تھا اس نے تھپڑ مار دیا تھا اور عمر فاروق کے پاس شکایت پہنچی <ترت finish> تو آپ نے کہا کہ اس کو یہ آپ کو اسی طرح تھپڑ مارے گا اور یا یہ کہ آپ اس سے معافی لیں تو وہ کہنے لگا میں سردار ہوں اس غلام سے معافی مانگنا بھی میرے لیے بری بات ہے اور دوسرا یہ مجھے کیسے مارے گا تھپڑ اور میں سردار ہوں حرت عمر فاروق نے کہا اسلام کو سرداروں کی ضرورت نہیں ہے اسلام کو مومن نک بندوں کی ضرورت ہے آپ سردار ہیں ٹھیک ہے ہے اسلام کا حکم یہ میں آپ کی کی سرداری وجہ سے قانون الہی کو نہیں توڑ سکتا کہتا ہیں میں بھاگ جاؤں گا فلان کروں گا عمر نے کہا بھاگ جاؤ سزا یہی ہے بھارت جو کہ حرم تھی وہاں تو قصاص نہیں ہو سکتا تھا کہ ادلا بدلا کہ یہ شخص بھاگ کے چلا گیا گیا تھا زمانے میں ادھر ہی مر کیونکہ شام کا علاقہ تو فاروق کے زیر نگرانی آگے تھا اسے ڈر تھا کہ میں یہاں پکڑا جاؤں گا کستہ کا علاقہ اور تمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کے پاس آیا تو ادھر چلا گیا تھا تو بات یہ ہے کہ امیری غریبی کی بات نہیں بات ہے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ماننے کی تو اے نبی آپ انہیں لوگوں کے ساتھ اچھے لگتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد کرتے رہتے ہیں اور ان لوگوں کی طرف توجہ نہ ہو آگے کتاب ہمارے لیے ہے اور دوستی صحبت اچھے لوگوں کی اختیار کرنی چاہیے اس سے فائدہ ہوتا ہے اچھے لوگوں کے ساتھ رہے گا اچھا بنے گا بروں کے ساتھ رہے گا تو برا بن جائے گا کل بہ ہم ذکر نہ آپ اس شخص کی پیروی نہ کریں کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے ایسے بندے کی آپ صوبت اختیار نہ کریں جس, جس کے دل کو ہم نے اللہ فرماتے ہیں اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے ایسے دل کے ایسے دل کے ایسے شخص کے ایسے کی قریب نہ جائیں اس کی بات نہ مانیں کیونکہ اپنی خواہش کو امام بنایا ہوا ہے اور اس کا معاملہ حد سے تجاوز ہے اللہ سے ناراض ہے فرما نبی اس شخص کو جو بن حسین ہے کہ الحق کو میر رب دیکھو سچ تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے نبی آخر کی میں, وحی کی نزول کی میں آخری پیغمبر واضح ہو چکی ہے اب یہ ہے کہ تمہاری اپنی مرضی ہے ایمان لے آتے ہو نہیں لے آتے ہو اس پر اسلام مجبور نہیں کرتا زبدستی نہیں کرتا کہ ہر حال میں ایمان لے آؤ ورنہ یوں کریں گے یوں کریں گے ایمان لے آؤ گے فائدہ ہے دنیا آخرت کا نہیں لاؤ گے نقصان ہے دنیا کا بھی اور آخرت کی سزا ہے منشا افلیت مل وہ منشا افلیت یہ حق واضح ہو گیا جو جس کا دل چاہتا ہے ایمان لے آئے ہمارے پاس غریب بیٹھے ہیں غریب رہیں گے امیر بیٹھے ہیں امیر رہیں گے آپ کی طبیعت چاہتی ہے آپ ایمان لے آئیں اور طبیعت نہیں چاہتی تو نہ لائیں نارا راستے تو دونوں لیے وہی راستے دونوں اللہ نے دکھائے ہیں ایک سیدھا راستہ ہے ایک گمراہی کا راستہ ہے لیکن اللہ کو پسند کون سا راستہ ہے جس راستے کی ترویج کے لیے تشہیر کے لیے جس راستے کا تعارف کرانے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا وہ راستہ اللہ کو پسند ہے اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا راستہ ہے, ہے تو وہ راستہ لیکن وہ شیطانی راستہ ہے, اللہ کو, ہے. اللہ کو پسند نہیں ہے اس راستے پر جو اللہ کو پسند نہیں ہے اس راستے پر جو, جو چلا جائے گا انا آ تو نارا تو ہم نے ایسے ظالم یعنی شیطانی راستے کو جو اختیار کیا ہے جہنم تیار کی اس جہنم کی سورا عبداللہ عبداللہ عباس تفسیر کرتے ہیں سورا دکھ کماتے ہیں جہنمن جہاں ڈالے جائیں گے ان کے ارد گرد دیوار بھی جہنم کی آگ کی بنائی جائے گی مفسر ایک پہلے بھی گزرے ہیں وہ کہتے ہیں سورا دہا سے مراد ہے سولے جہنم کے جہنمی جہاں ڈالے جائیں گے ان جہنمیوں کو مزید آگ کے شو لے لپیٹ میں لے لیں گے بعض مفسرین نے شراد اتحاد کا ترجمہ دھون کا کیا ہے کہ آگ جلائے گی ساتھ دھون بھی ہوگا اور دھواں بھی تکلیف بھی ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ناپسندیدہ راستے کو اختیار کیا ہے رحمانی نہیں شیطانی راستے کو اختیار کیا اور ذہن میں ڈالے گئے دنیا میں بھی رسوائی ہوتی ہے ویسے کا روسا رہتا ہے یہ منتقل سانپ ہے جو بس جائے گا سانپ اوپر سے کتنا خوبصورت نظر آتا ہے بڑے اس کے اوپر موتی ستارے اور بڑا نقش نگار ہوتا ہے وہ سارا گند اور زہر ہوتا ہے نقصان دو چیز ہے ایسے ہی دنیا جو اللہ کے راستے سے دور ہیں اور بظاہر بڑے منقس نظر آتے ہیں بڑی بڑی عمارتیں ہیں بڑے ان کے جہاز ہیں بڑا ان کا نظام ہے یہ خیر و خیر کا پیغام لے کے نہیں نہ ان کے لیے نہ کسی کے لیے تو کہ یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے جنہوں نے اللہ کے پسندیدہ راستے کو اختیار نہیں کیا کل یہ لوگ فریاد کریں گے جہنم میں چیخیں گے اس دن کا بہت بڑا بڑا چیخنا اور اتنے آنسو بہانا کہ جسم خود ڈوب جائے کام نہیں آئے گا دوستو اتنا رونا کہ اپنے آنسو میں ڈوب جائے رونا کام نہیں آئے گا اتنا چیخنا کہ دوسرے بھی ہم لوگوں ہو جائیں اتنی بڑی چیخیں لگائے رونے کی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور آج کا ایک قطرا حدیث میں آتا ہے آج کا ایک کترا ندامت کا اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو سے آنکھوں سے گرنے والا ندامت کا ایک کترا حدیث میں آتا ہے جہنم کے انگارے کو بجھا دے گا اس دن کا اتنا رونا کہ خود آنسو میں بھی جائے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور آج کا ایک کترا اگر ندامت سے گر گیا تو جہنم کی آنکھ کو وہ بجھا دے گا اللہ راضی ہو جائے گا جنمین لوگ پھر فریاد کریں گے ہمیں پانی دیے جائے پانی دیے جائے ان کو پانی دیا جائے گا کل محلے وہ کھولتی ہوئی پی پر خون کھولتا ہوا پی پر خون ہوگا وہ چونکہ جہنم کے اس تپس میں تباہ ہو چکے ہو رہے ہیں تباہ ہو رہے ہیں یا خون ہے وہ سے کچھ پینے کے مرغے میں وہ ایسا پانی ہوگا جو چہروں کو ہونٹوں کو جھلس دے گا نبی اطاق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جیسے وہ جہنمی ایک گھوٹ بھریں گے تو نیچے والا ہون سوٹ کر لٹکنے لگ جائے گا اوپر والا اوپر چل جائے گا ایک گھوڑ پینے سے وہ پتنیا چکیف ہے لیکن وہ ان کو عذاب اتنا ہو رہا ہے کہ وہ سمجھیں گے کہ ہو سکتا ہے ایک آدھ گھوڑ کی وجہ سے عذاب میں تو کچھ کمی آ جائے لیکن وہ اور بڑھ کر جو جو دوا کی مرض بڑھتا گیا وہ دوا آج کے ہوتی تو کام آتی کل اب دنیا مجرا تو لاخرا دنیا آخرت کے مقابلے میں یہ کھیتی ہے آج کوئی گوگا کل وہاں کاٹے گا یہاں جب گند گیا ہے کچھ شرک سرک ہے ظلم و ستم گیا ہے رشوت اور روپ بسود اور سوکھ کر نظام گویا ہے تو وہاں جا کر وہ پھل توڑے گا وہاں جا کر وہ نرو نماز نہائے گا دوستوں دنیا مجرا تو ہے اس میں اچھی چیز اچھا, اچھا اللہ کا نام اور اللہ کے حبیب کے نام کو لے گا تو وہاں پھر وہ مہرے کی شکل میں ہوگا اچھے لباس کی صورت میں ہوگا اچھی رہائش کی صورت میں ہوگا کہ جہنمیوں کا برا نمیوں کا جو ان کو دیا جا رہا ہے مرتفقہ اور یہ آرام دہ بھی ان کی بری ہے اللہ